سورہ قصص یہ سورہ قصص کے لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں قصوں کا بیان ہے قصہ کہتے ہیں بیان کو قصے کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا گویا اس سورت میں مسلمانوں کو دلیری دلانے کا بیان ہے تشریح مباہدین اس صورت میں دلیری دلائی جائے گی کہ بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ جس طرح فلاں فلاں پیغمبر نے مسائل برداشت کرنے جھیلنے کے باوجود مسئلے کے اندر کوتاحی نہیں کی بے اتنائی نہیں برتی تم بھی بہادر ہو کے پہنچاؤ جس طرح ان کو سلامتی نصیب ہوئی تمہیں بھی سلامتی نصیب ہوگی تل کا آیا تل کتابل تمہید ہے اب ابتلا اور آزمائش اس کی تعلیم شروع ہو رہی ہے اور تجربات جب آدمی کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر وہ پختہ علم و یقین والا ہوتا ہے اب یہاں ایک شعبہ تجربیات کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو مصائب کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی توحید کی بھٹھی کے اندر کندن بن جائیں پھر آنے والی کسی بھی مصیبت کو خاطر میں نہ لائیں اور مزید دلیری دکھاتے رہیں نتلو علیہ کا ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فرعون کی بالکل سچی خبر ہے مگر سچ وہ مانیں گے لے قومی واسطے اس قوم کے ہے جو ایمان لا رہے ہیں انہی کے لیے ہے کیونکہ دلیری بھی انہی کو دلا رہے ہیں ہم ایمانداروں کو اس لیے یہ حق سچ کے واقعات جو ہیں لے کو جماعت ایسی جماعت کے لیے جو جماعت آپ کی ہے جو ایماندار ہیں ان کو دلیری دلانے کے لیے ہم یہ کس سے ذکر کر رہے ہیں بے شک فرون بڑا اونچا آ گیا تھا علاقے میں اور بنا دیا تھا اس نے اس اپنے علاقے کی سرزمین میں ان لوگوں کو شیان کئی ٹولے بنا دیا تھا کسی سے خدمت لینا کسی کو درباری بنانا کسی کو مزدور بنانا یس تزائے کمزور بنا دیتا تھا ایک ٹولی کو ان میں سے جو بنی اسرائیلی قبیلے سے تھے کو کس طرح یو ذبے ہو ذب کر رہے تھے ان کے بیٹوں کو وہ یستاحی نشا اور بے حیا بنانے کی تجویزیں کر رہے تھے ان کی عورتوں کو استاحیا یستحی اگر سلب حیا کے لیے ہو باب استفال باب استفال سلب حیا کے لیے بھی آتا ہے کسی کی طاقت کو سلب کرنا اور پھر مانا یہ ہوگا ویستہ نسا اور حیا چھین رہے تھے ان کی عورتوں سے اگر صلب کے لیے نہ ہو باب استفال سادہ ہو تو پھر مانا کریں گے زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی عورتوں کو ان نو کا نا بڑا فسادی تھا کنجر وَنُرِيدُ دو ان منا ادھر ہم ارادہ یہ کر رہے تھے کہ احسان کریں اوپر ان لوگوں کے جن کو اس نے غلام بنا رکھا ہے علاقے میں اور بنا دے ان کو ہم بہت شاہ بنائیں امت اور اور بنا دیں ان کو پورے علاقے کا وارث بنا دیں وہ نمک کے نہ اور پاؤں جما دیں ان کے زمین میں بنی اسرائیلیوں کے متعلق ہم یہ کہہ رہے تھے اور دکھائیں فرونیوں کو اور ہامان کو اور ان کے لشکروں کو ان میں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ بچ بچ کے رہتے تھے یا ضرور جس چیز کا انہیں کھٹکا لگا رہتا تھا نا کہ ہمارے اندر کوئی نبی نہ پیدا ہو جائے اس لیے لڑکوں کو ذبح کرتے جاتے تھے جس چیز کا ان کو کھٹکا تھا وہی چیز ان کو ہم دکھائیں کہ تم نے تو اپنے طور پہ بڑی صفائی کی تھی مگر ہم نے نہایت اپنے ہاتھ کی صفائی سے وہی پیغمبر لا کھڑا کیا ہے جس کا تمہیں کھٹکا اور خطرہ تھا ملتا وا... ملتا نجومی سے نجومیوں کو کیسے پتا چل گیا تھا اگر یہ کہا جائے کہ نجومی نے کہا تھا کہ تیرے علاقے میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو نبی بنے گا تو نجومیوں کی ماں مر گئی تھی وہ کہتے فلاں گھر میں موجود ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا نجومی کہ فلاں گھر میں پیدا ہو چکا ہے الو کا چرخا تو باقی دنیا کو کیوں قتل کروا رہا ہے یہ سب گپو ہے بکواس ہے کوئی نجومی شجومی کی بات نہیں تھی اپنے طور پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنے قرون جو گزر چکے ہیں اور ہماری بھی زوروں پہ ہے ممکن ہے کہ ہمارے مخالف خاندان جو جن کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے کہیں ان کے اندر کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جائے جو ہماری حکومت کو ہلا دینے والا ہو نبی شبی کی بات نہیں اس خطرے کے پیش نظر وہ قتل کیا کرتے وہ او ہے نا موسا ڈال دیا ہم نے موسا کی ماں کے دل میں وہ پیسے لگتے ہیں مفت نہیں بتائی جا سکے گی ادھر تو لکھا ہوا بھی ہے نام اس کا یہ مٹانا پڑے گا کہیں اس سے آپ نقل نہ کر لیں لکھوایا ہوا لکھوایا تھا چلو اسی کو سمجھ لو یوہانزا اب تو چونکہ لکھا ہوا ہے نا اس لیے یوہانزا بین تلاوی لاوی کی بیٹی تھی یوحانزا, ام امسا لوگ کہتے ہیں اس میں اس میں آزم ہے اگر اس میں آزم ہے تو نام یہی ہے یوہان زا حلوے والی ہے یوہانز حلوہ انزا بنت لاوی ہے بنت ہاں جی یو بنت لاوی اور لاوی جو ہے یعقوب علیہ السلام کا پوتا تھا ایک بیٹا تھا لاوی ایک پوتا تھا ہاں جی ہم نے یہ بات ڈال دی کہ پلاتی رہے اس کو دودھ ارض ہی ہے پلانا پلاتی رہ فیضا خفتے لے جب اس پہ تجھے کو خطرہ پڑے تو پھر اس کو ڈال دے یم میں دریا میں اور بالکل خوف کوئی نہ کرنا نہ اس کے ضائع کا حزل کرنا ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ لوٹا دیں گے اس کو تیری طرف اور یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کو بنا کے رہیں گے رسول رسول بھی بن جائے گا بس حاصل کر لیا اس کو وہ اس دریا میں تیرتے ہوئے صندوق کے ذریعے حاصل کر لیا اس کو فرونیوں نے لے یقم حاصل جو کر لیا انہیں یہ تو انجام کا پتہ نہیں تھا نا لام انجام کا لے حاصل کر لیا تاکہ انجام یہ ہو کہ ان کا وہی شخص دشمن بھی ہو اور ان پہ غم کا سبب بھی بن جائے انہیں یہ پتہ نہیں تھا ان فرنا تاکہ فراون اور ہمان اور ان کے لشکری کانو خاتین سارے کے, سارے کے چرخے خواتین اندیش بے وقوف وکال تم راہ تو فرونا ورنہ عقل مند ہوتے جس طرح پہلے دوسروں کو قتل کر رہے تھے سمجھتے کہ یہ بھی قتل کر دیا جانا چاہیے مگر خواتین تھے وکال تمرا تو اس وقت دیکھ کے بچے کو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کہنے لگی سبحان اللہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور فرعون سورا والا تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دیکھ تیرے میرے ہاں بیٹا نہیں ہے اور بعض روایات میں ہے کہ بیٹی ان کی تھی حضرت آسیہ کے پیٹ سے مشاتا اسی کا نام تھا بہرحال بیٹا نہیں ہے بلا تخت یہ قتل کرنے کے قابل نہیں ہے ممکن ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا بنا لیں اس کو متبن بیٹا کاروبار سنبھالنے والا وہ لا یشرون اس حال میں یہ سب کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو شعور تک نہیں تھا وہ چنانچے جب ماں کو پتا چلا کہ وہ میرا بچہ صندوق میں لنڈایا ہوا وہ تو پہنچ گیا پھر ان کے گھر تو ام فارے گا صبح ہوئی تو ہو گیا دل موسا کی ماں کا بالکل فارغ کس سے فارغ فارغ انل غم میں فارغ انل غم میں کہ چلو اس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے اور اب امن والی جگہ پہ, پہ پہنچ گیا ہے قتل ہونے سے بھی بچ گیا اور ضرورت مندوں کے ہاتھ آ گیا ہے میرا بیٹا دوسرا مانا ہو گیا دل موسا کی ماں کا فارغا فارغن صبر فارغن صبر سے فارغ ہو گیا کیوں کہ اب وہ طبیعت کے اندر خلبلی مچ گئی ہائے پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنے گا کیا کریں گے وہ زلی لوگ قتل نہ کر دیں ہائے میرے ساتھ کیا ہوگا صبر سے بے صبری کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو لو اربت اللہ کل بےحا اگر ہم اس کے دل پر ربط نہ پیدا کرتے اپنے ہاتھ کا لے تک من المنین تاکہ ہو رہے وہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے مصدقین ہماری بات کی تصدیق کرنے والے تو معلوم ہوا یہ نحوی لوگ جو لکھتے ہیں کہ یہ جو لولا ہوتا ہے لولا یوسف علیہ السلام کے قصے میں آ جائے گا نا ولاقت حمت بہی وا لا نر ایسے مقام پہ نہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا جو ہے اس کی خبر کا بعد میں ہونا ضروری ہوتا ہے لولا رب لہم بہا ربی یہ کہا کرتے ہیں کہ لولا جہاں آ جائے اس لولا کا جواب اور خبر جو ہے اس لولا کے بعد ہونا ضروری ہوتا ہے قرآن پاک ان کی اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ لولا کے بعد خبر کا ہونا ضروری نہیں ہے اس سے پہلے بھی خبر آ سکتی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہی وہ بِهِ لولا اب لولا بعد میں ہے خبر پہلے ہے یہاں بھی اسی طرح انقادت لطبدی بھی لولا اربت نا اللہ تو یہ قانون کوئی قاعدہ کل یا نہیں ہے ویسے بھی نہوا جو ہیں قواعد الکسری یتن لا کل یا تن اکثری قاعدے ہوتے ہیں قواعد کل یا نہیں ہوتے ہیں بہرحال ہر اختے ہی کسی ہے وہ صبح سویرے جب اس کا دل فارغ ہو رہا تھا تو موسا کی بہن کو فرمانے لگے اب موسا کی بہن کا نام اگر پوچھو تو اس پہ بڑے پیسے لگیں گے اور مفت ہم فیس ابھی بتا نہیں سکتے اور اکثر جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں اصل اسم آزم جو ہے موسا کی ہمشیرہ کے نام میں ہے موسا کی ماں کے نام میں نہیں موسا کی موسا علیہ السلام کی ہمشیرہ جو تھی نا حضرت کلسوم وہ ہو نام تو نہیں بتانا چاہیے تھا بہرحال اس کے اندر ہے کیا ہے اس میں آزم ہے بہرحال وہ کہنے لگی موسا علیہ السلام کی ہمشیرہ کو کسی ہے اللہ کی بندی اس بھائی کی کو خبر تو لے آس فپا صورت دہی انجون بن وہ چل پڑی دیکھا اس نے اس موسا کو انجون بن اجنبی نگاہوں سے بے پرواہی کے ساتھ اجنبی نگاہوں سے دیکھا وہ حملہ یشرون اس حال میں کہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ادھر ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہر رمنا الہل مراضیا ہم نے روک دیا تھا اوپر ان کے دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے ابتدائی سے ہم نے منع کر دیا تھا اپنی تکوینی حرمت کے لحاظ سے حرام کر دیا تھا کہ دوسری کسی اناؤں کا دودھ نہیں پیے گا ہزاروں اننایں آئیں مگر موسا بچہ نے ان کی چھاتی میں سے رو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اس وقت وہ آنکھوں دیکھا حال دیکھ کے موسا علیہ السلام کی وہ شریفہ عتیقہ ہمشیرہ کہنے لگی حل عد الم اللہ بہت وہ تم بڑی کوشش کر رہے ہو یہ بچہ دودھ نہیں پیتا ایک گھر میری تار میں ہے اگر تم کہو کیا خبر دوں تمہیں میں اوپر ایک ایسے گھر والوں کے جو اس کی پرورش بھی کریں اور پرورش بھی کریں گے لکم تمہارے لیے کریں گے وہ ہم لہو اور اس کے لیے وہ خیر خواہ بھی بہت ہوں بڑی خیر خواہ کریں چنانچے انہوں نے کہا بالکل جلدی لیا واقعی ایسی انا کی تو ضرورت ہے فرددناہو نہ ہو الہ امہی. پس واپس لوتا دیا ہم نے اس موسا کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کو دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں والا تہزانہ اور غم نہ کرے والے تالمہ یقین جانے کے اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور جبکہ پہنچ گیا اشدھ اپنی انتہائی جوانی کو وسط اور مضبوط ہو گئی جوانی اس کی دے دیا ہم نے اس کو دانش مندی اور دین کی سمجھ علم یوں ہی ہم مخلص لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ودخل المدينه تا الله ہی نے غفلت اور داخل ہوا شہر مصر میں او الله ہی نے غفلت اوپر اس وقت کے جو قہلؤ کا وقت ہوتا ہے دو پہر کا وقت غفلت من اهلها شہر والوں کو کوئی پتہ نہیں پس پایا موسی نے بیچ اس کے دو آدمی آپس میں lad rahe تھے ایک تو تھا اس کی ٹولی کا اور ایک قبتیوں میں سے تھا فرونیوں کا پس فریاد کی اس نے جو موسا علیہ السلام کی قوم کا تھا مقابلے اس کے جو اس کے دشمنوں کی طرف سے تھا وہ موسا مجھے لے گیا فرونی سور فوق موسا پس دفاع کیا اس کو موسا نے اسی دفاع کرنے سے ہی اس کا کام تمام کر دیا فضا <عَلَي> اس کا کام تمام کر دیا یوں ہی دھکا تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے دیا مگر موسیٰ صاحب جلال سے ایک دھکا دیا اس کا دھکا نکل گیا کال حاض شیتان فورن بول اٹھے ہائے ہائے یہ تو یہ جتنا مجھے غصہ دلایا ہے تو شیطان کی وجہ سے ہوا ہے غصہ حاضہ اے حاضت تہیج من عمل شیطان یہ بڑکاؤ جو تھا نا میری طبیعت میں یہ شیطان کی وجہ سے تھا ادب ادو مزل مبین حیج الشیطان غزہ بھی غائت ال حسامی کی شرح ہے اس امام بخاری ہے محمد حسین بخاری روایت التحقیق والا شرح اسامی والا اس نے یہ مانا کیا ہے کہ حیج الشیطان و غزہ بی نے میرے غصے کو بڑکا دیا اس لیے کہ ان مبین وہ سخت بدترین کلم کھلا گرہ کرنے والا دشمن ہے حیج و بھی لگے اے رب میرے میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پہ مجھے معاف کر دے اللہ معاف کر دیا کیونکہ مارنے کا ارادہ تو تھا نہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ویسے بھی مباہ الدم تھے واجب القتل تو تھے کیونکہ ظلم ان کا پہلے بھی تھا اور کا اور بعد میں بھی ان کا ظلم آشکارا ہو گیا بہرحال صرف یہ جو کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ حاضر من عمل الشیطان اور اللہ سے معافی مانگی ہے وہ صرف اس لیے قصور بنتا ہے کہ شرانگیز واقعہ پیش ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ انگیزی اور زیادہ پھیلائیں گے ورنہ اس کا قتل کرنا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جیسے معافی مانگی جاتی قَالَ رب ربا لیا میرے رب بسبب اس کے ان جو انعام کیا یہ جو مجھ پہ انعام کیا ہے اب اس انعام تیرے کا میں شکر تو ادا کروں گا مگر ہر گز ہوں گا امدادی مجرموں کا مجرموں کا امدادی نہیں ہوگا پھر صبح ہوئی دوسرے دن مدینہ میں شہر میں مصر میں ڈرتے ڈرتے یتا رکھا وہ اسی انتظار میں تھے کہ کہیں دشمن مجھے آ سے پس اچانک وہی بندہ کل والا جس نے نصرت مانگی تھی کل یس چیخ رہا ہے کہنے لگا اس کو موسا مبین۔ بہت بڑا گمراہ ہے کلم کھلا تیری وجہ سے کل مجھ سے ایک نقصان ہو گیا تھا پس جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پکڑ لے اس کو ادب الما فرونی کو تو اس وقت کہنے لگا اے موسا کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ آج مجھے قتل کرے اس بے نے سمجھا کہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے کل فرونی کو مارا تھا آج مجھے گھر کا دے گا ہاں ہاں ہاں نبی نہیں تھے اس وقت تو ولی تھے نبوت تو بعد میں مل رہی ہے نبی کہاں ہاں جی وہ کہنے لگا کما سے کیا تو آج مجھے قتل کرنا چاہتا جیسے تو نے کل ایک نفس جی کو قتل کیا تھا وہ جب آئے گا تو دیکھیں گے دریا کے آنے سے پہلے پھر وہی بات ان تریدو اللہ جب ان تکون جبباراً فی الارضے ان تریدو نہیں تیرا ارادہ مگر اس بات کا کہ ہو رہے تو آکرخان علاقے میں تو سب کو مارنا چاہتا ہے بچنا مراد وہ بنی اسرائیلی خود چلانے لگ گیا وما تریدو ان تکون من المسلحین نہیں ارادہ تیرا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو تیرا تو کام ہی اللہ کا بندہ فساد ہے خوب چل آیا. اتنا شور برپا ہوا کہ جا ارا من اکثر مدینہ یس آ دوڑتا ہوا آ گیا ایک مرد مدینے کے آخری حصے سے ایک کونے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا یا موسا او موسا ان نل ملا اتا بے کا۔ سارے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ منصوبہ بنا چکے ہیں تیرے متعلق یا تو میرونا مشورہ کر رہے ہیں نا اگر مشورہ ہوتا تو یا مرونا کا مانا کیا ہوتا ہے مشورہ کرنا یہ ہے یا اتا میرونا باب اختعال ہے تا مارا یا اتا میرو یعنی پورا اجتماع کر چکے ہیں منصوبہ ان کا پک چکا ہے یا اتا میرونا بے کا پورا منصوبہ بنا چکے ہیں طے کر چکے ہیں تاکہ قتل کر دیں تو ان کو فخر میں نکل جاؤ اس شہر سے میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں کون تھا تھا وہ فرونی آدمی مگر یک تم ایمان ہو لکا چھپا ایمان لا چکا تھا میرے کو بتریے لگ سارے ٹھیک چاہے ہوئے ہاں جی بعض, بعض لوگوں نے لکھا اس کا نام تھا ہابوس ہابوس سین کے ساتھ وہی حلوے والی ہا آج. ہے ہاں جی جب میں آخا بس نکل پڑے شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ ابھی مجھے کوئی میرے نجات دے مجھ کو قوم ظالموں میں سے بندہ تو خود مارا تھا مگر ظالم کن کو کہہ رہے ہیں کہا تھا نا انی ظلم تو نفسی یہاں ظالمین کون ہے دوسروں پہ ظلم کرنے والے وہاں کہا تھا تو نفسی میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے اور یہاں ظالمین وہ ہیں جو دوسروں پہ ناجہد زیادتی کرنے والے مدیانہ جب کے متوجہ ہو پڑے طرف مدین شہر کے یہ کہتے جا رہے تھے امید ہے رب میرا کو یہ دِن یعنی مجھے پہنچا دے گا راستے درمیانے راستے پر سواستی جبکہ وارد ہوئے مدین کے کنویں پر پایا اوپر اس کے ایک جماعت لوگوں کی وہ ڈنگروں چوپاؤں کو پانی پلا رہے تھے اور پایا ان, ان کے پیچھے پیچھے ورے ورے امراط نے دو عورتیں ہیں تضو دان اموالا کما اپنے مال کو اپنے مویشیوں کو وہ پیچھے روک کے کھڑی ہیں کا لمبا ختبو کو کیا حال ہے بیبیوں تمہارا وہ کہنے لگی ہم نہیں پلا سکتے ہتا کہ واپس لوٹ جائیں یہ چرواہے مال مویشیوں کو چرانے والے جب یہ اپنے مال مویشیوں کو پلا کے واپس لوٹ جاتے ہیں اس وقت ہم باقی کیچڑ میچڑ پلاتی ہیں ہمارا بھائی ویسے کوئی نہیں وہ ابو نہ شیخ القبیر اور ہمارا باپ ہے تو بڑھا بہت بڑا بزرگ ہے مگر بڈھا آدمی ہے درخت کے کہنے لگے رب ان لما انزل کا لیا لما واسطے اس چیز کے جو بھی تقت بھیجے طرف میرے مال سے فکر میں تو بڑا موتاج ہوں ٹکڑے کا موتاج ہوں بھوک لگی ہے پس آ گئی ان کے پاس دو میں سے ایک بی بی چل رہی تھی حیات کے گھوڑے پر کال کہنے لگی میرا باپ تجھے بلاتا ہے تاکہ بدلہ دے تمہیں لیا جس کا بدلہ دے مزدوری اس کا جو پلا دیا ہے تعے ہمارے لیے بس جب کے پہنچ گئے ان کے پاس اور بیان کیا اوپر اس, کے سارا ماجرہ تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف ڈر نہیں تو اب تو چھوٹ چکا ہے ظالموں کی قوم سے اس وقت ایک بولی ابا جی اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لیں کیوں بہترین ان میں سے جن کو آپ مزدوری پہ رکھیں یہ سب سے بہتر کبھی بھی ہے اور امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا آخ اٹھا کے بھی یہ ہماری طرف اس نے دیکھا نہیں ہے چلو اپر ہوں یہی کہہ لوں این ارید ان, ان کے حقائد کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے تاکی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ نکاح کر دوں تجھے اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا اوپر اس شرط کے کہ بدلہ دے گا مجھے آٹھ سال میرا یہ ائیر یہ میرا گلہ جو ہے بھیڑ بکریوں کا یہ چرائے گا فن اتم اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تیرا احسان ہوگا فمن ان دیکھا نہیں ارادہ کرتا میں کہ مشکل ڈالوں آپ پر انشاءاللہ تو پائے گا مجھے بل وعدہ وفا کرنے والوں میں سے کال کا بہنی و بینہ. کہنے لگے یہ میرے اور تیرے درمیان بات طے ہو گئی جہاں سی مدت بھی میں پوری کروں گا بہرحال مجھ پہ زیادتی کرنے کا کسی کو نہیں ہوگا واللہ اللہ نقول وکیل ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ ہی یہاں ذمہ دار ہے بگڑی بنانے والا بس جب کے پورا کر دیا موسا نے مدت کو اور لے چلا اپنے اہل کو محسوس کیا تور کی دائیں طرف آگ جل رہی ہے اپنے اہل والوں کو کہنے لگے ام کسو یہ جمع ہے تعظیم کے لیے ام کسو یہاں ٹھہرو تاکیق میں دیکھ رہا ہوں آگ کو شاید کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس ان میں سے کوئی خبر او جس وطن من النار یا شولہ آگ کا بھڑکتا ہوا لاؤں گا لعلکم تستلون کہ تم سینچ لو بس جب کہ آ پہنچا اس وادی کو تو نو دیا بلایا گیا من شات عل واد کنارے اس وادی کے جو دائیں طرف کی تھی اور علاقہ ایسا تھا وہ فل بکاتل مبارک کا وہ ٹکڑا نری برکت والا زرخیز علاقہ تھا یعنی من شجراتے یعنی یہ من کہ من بدلیہ ہے شات مبدل من ہو اور من شجرات اس کا بدل ہے یعنی درخت سے آواز آئی نو من شاط اے نودی من دیا مین شجراتے اوسا اَن ہو انی ان اللہ رب العالمین درخت سے آواز آئی اور اس آواز سے یہ معلوم ہوا کہ موسا میں تو اللہ ہی ہوں جو رب العالمین ہوں آگ سچنے والے یا آگ یہاں نہیں ہے یہاں روشنی جو ہے صرف اسی طرح ہم نے بنا دی ہے جس طرح فوٹو گرافوں کے اندر پلیٹ ہوتی ہے نا انسانی آواز اس میں بند ہو جاتی ہے اسی طرح میں نے اپنی بے قیف آواز کو یہاں درخت کی شکل میں بند کر دیا ہے پلیٹ بنا کے اس لیے یہاں آگ وہ کوئی نہیں ہے میں خود اللہ بول رہا ہوں جب سے انہوں نے پھینکا دیکھا تو اس نے حرکت کی ہے کہ اناہ گویا کہ وہ ناگنی بن گئی ولبے رن واپس لوٹے ابو ٹرن ہو کے پیٹھ دے کے وق کے پیچھے مور کے بھی نہ دیکھا ہم نے کہا او موسا کل ادھر دیکھو نا ولاخ اور ڈرو نہیں ان کا مینل تو تحقیق ہے بے خوف لوگوں میں سے مت ڈرو اس لوک یادہ کا فیس جائے بے کا داخل کر دے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں نکلے گا چٹا سفید بغیر کسی برس کی بیماری کے وزم ایل کا جناح کا اور یہ جو تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا اب بیچ لے اپنی طرف اپنے بازوں کو منر رہے خوف کے یوں کر لے یوں کر لے فضا نے کبرحانہ نے رب کا بس یہ دو ہوجتے ہیں تیرے رب کی طرف سے فرون کی طرف اور اس کے ارباب حکومت کی طرف وَمَالَئِهِ اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ کیونکہ وہ قوم ہے حد سے نکلنے والی لہٰذا ان کے پاس یہ حجتیں لے کے جاؤ قَالَ رَبِّ اِنِّ کہنے لگے رب میرے میں ایک قتل بھی کر چکا ہوں ان کا ایک جی پس مجھے خطرہ ہے کہ وہ قتل نہ کر دے اور میرا بھائی حارون وہ مجھ سے زیادہ فسی ہے لسان کے لحاظ سے وہ یعنی مسلسل باتیں کرتا ہے میں ذرا حوصلے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے باتیں کرتا ہوں وہ فصید زیادہ ہے لہذا اس کو بیج میرے ساتھ ردعن میرا مؤین بنا کے مدافع بنا کے یو صدقنی جو میری تصدیق بھی کرے اِنی اَخَافُ اَن يُقَذَّبُون مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں چونکہ بولتا ہوں آہستہ آہستہ وہ مجھے میرے بولنے میں روڑا نہ اٹکا دیں تقسیب نہ کر دیں تو فرمایا ان قریب مضبوط کر دوں گا بازو آپ کا آپ کے بھائی کے ذریعے اور بنا دوں بنا دیں گے ہم تمہارے لیے سلطان ایسا روب جما دیں گے کہ پس نہ آ سکیں گے نزدیک تمہارے ہاں اور یہ روب جو بنائیں گے کن کے ساتھ بنائیں گے بے آیات اللہ بسبب اپنی آیات کے یہ روب ہوگا انتما ومنتباکم الغالبون تم دونوں اور جو تمہارے پیچھے چلیں گے وہ انشاءاللہ غالبی ہو کے رہیں گے پس جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری آیات کھل ہم کھلی لے کے تو کہنے لگے یہ تو میرا جادو ہے جو منتر گھڑا ہوا ہے اللہ سہرن مفترہ اور نہیں سنا ہم نے اس قسم کا اپنے پہلے اکابرین کے دور میں یہ بہت بڑا کوئی لمبا تڑنگا جادوگر ہے موسا نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس آدمی کو جو ہدایت اللہ کی طرف سے لے کے آیا وہ من تکون لہو آ کے اور اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے جو تکون لہو جو ہوگی اس کے لیے آخرت کی حویلی کس کے نصیب ہوتی ہے اضافت و صفت الى الموصول الدار الاصقباء حویلی وہ جو آخرت کی حویلی ہے وہ کس کے حوالے ہوگئے شان یہ ہے کہ لا يفلح الظالمون ظالم کتن کامیاب نہیں ہو سکت انہو لا يفلح الظالمون یہ قانون ہوا نا انہو لا یفلح الظالمون لا يفلح الظالمون لا يفلح الظالمون لا يفلح کافرون۔ گویا جب حق اور باطل کا مقابلہ آ جائے یا ظالم مظلوم کا مقابلہ آ جائے تو اس وقت نتیجہ ہمیشہ نکلتا ہے تو مغلوبوں کے حق میں نکلتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں وہ کال فرآن یا او کہنے لگا فرعون او میرے ارباب حکومت درباریو نہیں جانتا میں تمہارے لیے سوائے اپنے کوئی دوسرا علاح ہو اور یہ موسا کہتا ہے کہ ایک الہ اور بھی ہے اب تو ایسے کر اوکد لی اوقلی مو الکا آگ بھٹی کی میرے لیے اے ہامان التی اوپر مٹی کے یعنی مٹی ٹھیکری بنا اس کا پذاو پکاؤ بٹھی میں پھر بنا میرے لیے ایک محل اونچا محل وائٹ ہاؤس بنا لا ال ہے موسا اس پہ چڑھ کے اوپر کو میں دیکھوں نا کہ موسا کا خدا کہاں ہے یہ اپنے درباریوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے ورنہ وہ حرامی رات کو الٹا لٹک کے اپنے اللہ کے سامنے اقرار کیا کرتا تھا کہ تو واقعی خدا ہے تیرے بغیر اور کوئی نہیں مگر دنیاوی اندر آ کے اتنا نشے میں مست تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی رب کہا کرتا تھا اپنے درباریوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اتنی مِنَ ہوں میں اور تاکیق میں گمان کرتا ہوں کہ یہ موسا بالکل جھوٹا ہے بس تک فِي الْأَرْضِ بغیر الحق کر خان بن چکا تھا وہ اور اس کا لشکر سارے علاقے میں نہ حق اتراتے تھے اور گمان تھا ان کا کہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے قیامت کے منکر تھے پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے لشکر کو اور دے پھینکا ہم نے ان کو یم دریا میں پھر دیکھنا کیسا انجام ہوا ظالموں کا ایک مرتبہ تو دیکھ لو کہ بنی اسرائیلیوں پر کتنا ظلم ٹھایا اور کتنے ستم کے پہاڑ ڈھائے مگر آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے اس ظالم کو بھی ایسا سفے ہستی سے مٹایا کہ اس کا وہ ملک تھا جو اس پہ انہیں بنی اسرائیلیوں کو پھر غالب کر دی وجہ اللہ عیمت بنایا تھا ہم نے ان کو ائما بڑا سرغنا نار جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے تھے اور دن قیامت کے ان کی کوئی امداد نہیں ہوگی بلکہ یہاں سے جب ہم ان کو غرق کر رہے تھے ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لانت وہ یومل اور دن قیامت کے بھی وہ بد شکلوں میں سے ہوں گے من المقبوین بدحال بد وَلَقَدْ نا موسل الْكِتَابَ دلیل نکلی پھر آ گئی کتاب مبین سے جس کا تعلق ہے تعین موسل کتاب قسمیہ بات ہے ہم نے دیا موسا کو کتاب بعد اس کے جو ہلاک کر دیا تھا ہم نے قرون نے اولا کو کتاب کیسی دی بساس اس حال میں دی وہ لوگوں کے لیے میری بصیرت اور روشنی تھی وہ دن اور ہدایت تھی ورحمتن اور میری رحمت تھی لم کہ وہ نصیت حاصل کریں خون طبی جان بالغربیزاقت رسول کا جان نہیں تھے آپ وہ تور کی غربی جانب جب کہ ہم نے طے کر کے موسا علیہ السلام کی طرف یہ معاملہ بھیجا تھا طے کر کے بھیجا تھا اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے لیکن انشانہ قرون آپ سے پہلے اور موسا کے بعد ان شانہ ہم نے پیدا کی قرونن بہت امتے فتح والا الحمل امرو بس لمبا گزر گیا اوپر ان کے کئی عمریں گزر گئی کوئی رسول ان میں نہ آیا وما اور نہ ہی تو تھا پکنے والا مدین والوں کے اندر تتلو الحم آیات اب جو پڑھ رہا ہے تو اوپر ان مکے والے مشرقوں پر ہماری آیا ولا کلینکن ہم نے کن تب جانب تورے اور تو تور کی اس طرف بھی نہیں تھا جب ہم نے ان کو بلایا تھا ولا کن رحمت میر کا لیکن اب جو ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے یہ نری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو ایک قوم ایسی کو جس قوم کے پاس نہیں آیا کوئی بھی ڈرانے والا آپ سے پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ میں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا جتنے آئے باہر سے آتے رہے اور ان کی دعوتیں مکہ تک کبھی کبھی باہر سے سون ہوتی تھی مگر خود مکہ مکرمہ میں سرزمین عرب میں کوئی پیغمبر حضرت اسماعیل حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد قطن کوئی نہیں آیا اس لیے کہا جا رہا ہے ما ماں من نظیر من قبل کا کوئی نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے لَأَلَّهُمْ اب آپ آئے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے <تصفح> <ہائے؟ تصفح> وہ تو ادھر ہی تھے نا بات یہ ہے کہ مکہ م... وہ تو ادھر مکہ میں اعلان ہوا پھر وہاں سے ہجرت کر گئے شعیب علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے وہ تو بعد کی بات ہے بہرحال خود جزیرہ عرب میں ان دو کے علاوہ اور کوئی پیغمبر بھی مکہ مکرمہ میں مبوس نہیں کیا گیا باہر سے دوسرے علاقوں سے مبوس ہوتے رہے اگرچہ کبھی کبھار ان کی دعوت کا کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جسا ادھر بھی پہنچتا رہا مگر بے ست کسی پیغمبر کی نہیں ہوئی ان کے بعد اگر ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہوئی اس لیے فرمایا جا رہا ہے ماں من نذیر من قبل کا لال تخویف کا بیان ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ ان کو ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مصیبت پہنچ جاتی تو ہم ان کو عذاب ضرور دیتے اور جب عذاب دیتے تو پھر کیا کہتے فلو رب پھر وہ کہتے اے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو ہماری طرف رسول بس اتباع کرتے ہم تیری آیات کی اور ہو جاتے بالکل تصدیق کرنے والے ان رسولوں کی جن کو تو نے بھیجا ہے اس لیے ہم نے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی آدمی پہ ہجت قائم نہیں کی جا سکتی کہ اس کو کافر کا فتویٰ لگایا جائے اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ کو پھر اس لیے یہاں مکہ مکرمہ میں بھیج دیا تاکہ لوگ یہ حجت نہ کریں کہ تم نے رسول کیوں نہیں ہمارے پاس بھیجا تھا گویا رسول اگر نہ بھیجا جائے تو ان لوگوں پہ حجت واضح نہیں ہو سکتی لہذا جن روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ وہ کافر تھے وہ روایات وہ قابل قبول نہیں ہیں ایک روایت مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں دوسری روایت جو ہے وہ مشکات والے نے بھی نقل کی ہے کہ استاذ ربی ان عزورا انتق فرال امی میں نے اللہ سے اجازت چاہی اپنی ماں کے لیے استغفار کر لوں تو فلم یا لی اللہ نے مجھے اجازت نہ دی وغیرہ وغیرہ یہ دونوں روایتیں ایک تو یہ خبر واحد ہے خبر واحد پہ کسی عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اور اگر یہ خبر مشہور بھی ہوتی تب بھی ناقابل قبول تھی کیونکہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب تک پیغمبر کی تعلیم یا پیغمبر کی بے نہ آئے اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا لہٰذا یہ روایت جھوٹھی ہیں اور محمد رسول کے والدین کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کے کو کافر تھے خطرہ ہے کہ یہ کہنے والے کا ایمان خود ضائع بھی نہ ہو جائے چلو جناب الحق پس شکوا پس جب پہنچ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے لولا کیوں نہیں دیا گیا مثل اس کے جو دیا گیا تھا علیہ السلام اکٹھی کیوں نہیں تو ملی آ بلا یہ تو بتائیں موسا کا حوالہ ان کو ہیا نہیں آتا دیتے ہوئے کیوں کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اس کا بھی جو موسا کو دیا گیا تھا پہلے بلکہ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سہران تزاہرا یہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں سہران تزہرا موسا اور محمد دونوں جادو گر ہیں یا قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں وقالو کہنے لگے ہم تمام کا انکار کرتے تو فرما دے لے کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو قرآن اور طورات دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو ہم اتباع کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں ان کو اگر ہو تم سچے تو فلم یس تجیب اگر نہ وہ جواب دے سکیں تجھی فعلم یقین رکھ کہ وہ لوگ پکی بات ہے پیچھے دوڑ رہے اپنی خواہشات نفسانی کے وہ من ازلو کون زیادہ کافر ہے من ازلو کون زیادہ گمراہ جو پیچھے چلتا ہے اپنی خواہش کے بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے ان اللہ لا یہد القوم الظالمین یہ پکا ٹھکا ظالم آدمی ہے اور ایسے ظالموں کو لا یہدی راستہ نہیں دیتا اللہ ظالموں کی قوم کو والا قد وسلم لحم قرآن کی طرف ترغیب والا قد وسلنا خدا کی قسم ہے مسلسل پہنچایا ہم نے ان کو یہ قول قرآن والا القولہ انہول اقول و خریم وسلنا لوم ہم نے مسلسل پہنچایا ان کو یہ قرآن والا بول لعلہم کروں اس امید پر اس تو پر کہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ زین آتے من قبل ہی دلیل نکلی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہلے قرآن کے ہم بھی وہ لوگ بھی بال قرآن یوم وہ لوگ قرآن کو بھی مانتے ہیں ویزا یوتلہ علیہ اور جب پڑی جاتیا اوپر ان کے ہماری آیات تو کالو امنا بھی ہم مان چکے ہیں اس کو انحق مرا ہم کیا بات مان چکے ہیں کہ انحق مرنا تاکہ ہمارے رب کی طرف سے اور من قبل ہی مسلم ہم تو قرآن کے آنے سے پہلے تورات کی وجہ سے مسلمان تھے ان کن قبل ہی آتے نمک ات الکتاب آ گئے معلوم ہوا ان اہل کتاب میں سے جو ات الکتاب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں انا کنامن قبل ہی مسلم تحقیق ہم تھے من قبل قرآن کے نزول سے پہلے بھی ہم تو مسلمان تھے وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے مسلمان تھے اپنی تورات کو مان کر معلوم ہوا یہی وہ ٹولہ ہے اوٹ کتاب جس کی سبھی حلال کی گئی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو تورات کے بعد قرآن کے ساتھ بھی ایمان لے آئے دیے جائیں گے مزدوری اپنی دو مرتبہ کی ڈبل بیمار ساب بس وس کے انہوں نے صبر کیا یعنی کیا مطلب صبر کیا تورات کے بعد قرآن کو بھی مان لیا صبر کا معنی کیا ہے تورات کے بعد قرآن کو بھی مان لیا بار سبارو وہ ید رو نہ اور دفع کیا کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے برائی کو وہ رزک نام انفک میں اور جب بھی سنتے ہیں باتوں کو تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے لَنَا کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے سلام علیکم علیہ آخری سلام ہے تم پر متارکت کا سلام سلام علیکم الوداعی سلام ہو گیا لا نبتغ الجاہلین ہم مشرق جاہلوں کی سنگت تلاش نہیں کرتے اندیمن او میرے پیغمبر تا نبوی تا پیغمبر کو ادب سکھایا جا رہا ہے نبی سر نے فرمایا تھا ادب ربی آسانی ادبی ادبی آسان ادبی اللہ نے خود مجھے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا ہاں جی ان کلا تھا حدیم نہ بھا تاکی نہیں ہدایت کر سکتے نہیں پہنچا سکتے منزل مقصود تک ان کو جن کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن اللہ شاہ پہنچا سکتا جس کو چاہتا ہے کون ہے ہدایت کے راستے پہ چلنے والے اس لیے آپ غم نہ کریں آپ کی بات اگر آپ کے چچے نے نہیں مانی ابو طالب نے اور اس نے کہا علم تو بے اندین محمد خیر و ادیا نل دینا میں جانتا ہوں مجھے اللہ کی قسم ہے اے محمد تیرے دین جیسا دین کسی کا اچھا بھی نہیں مگر مسبت آپ اس لیے غم نہ کریں کہ میں نے اپنے چچے کو دعوت دی ہے اور اس کے سر پہ جھکا ہو کے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اس نے نہیں مانا اس لیے آپ غم کے اندر ہیں غم نہ کرے ان کلادی آپ اپنے محبوبوں کا دل بھی اللہ کی طرف نہیں موڑ سکتے اللہ ہی چاہے تو کسی کا موڑ دے لیکن وہ, بالمحتدین وہ زیادہ جانتا ہے کون ہے ہدایت کی پٹڑی پہ چلنے والا آپ کا چچا چونکہ ہدایت کی پٹڑی پہ چلنے والا نہیں تھا وہ اہل بھی نہیں تھا اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر سب بھرا ہوا تھا اپنا شرکی مذہب کا اس لیے آپ غم نہ کریں ہدایت میرے ہاتھ میں ہے کس کے تیری ماں پہ اتری ہے کس پہ اتری صحیح حدیث بھی اس حد کی شان نزول یہی بیان ہو رہا ہے وکالو اچھا فرض کرو نہ ہی اتری ہوئی نہیں وہ تو ہے نا لوٹوں کا بچہ بات تو یہ ہے اس میں ہو رہی ہے کہ من احباب تک وہ کیا کرے گا پیغمبر کا محبوب کون ہے اب دیکھو درجہ بدرجہ کتنے محبوب بنتے ہیں پیغمبر چچا اس میں آئے گا کہ نہیں ہے پھر وہ کیا کرے گا واہ اصل محت کلام من احباب میں ہے جس کو آپ پسند سمجھتے ہیں آپ کا محبوب ترین ہو بیٹا ہو بیٹی ہو چچا ہو بھائی ہو کچھ ہو آپ اس کو منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے بات تو محبوب کی ہو رہی ہاں جی آوالما وقالوا ان التبع الغد ماك شكوى وہ کیا کہتے ہیں مکے والے اگر ہم چلیں پیچھے ہدایت کے آپ کے ساتھ نتوخطف من ارضنا عچک لیے جائیں گے ہم اپنے علاقے سے ہم عچک لیے جائیں گے جواب یہ ہے اولم نمقلوا محرما کیا نئی ٹکانا دیا ہم نے ان کو حرم شریف میں آن بڑی بے خوفی کے ساتھ رہتے ہیں یوجبا کنچے چلے آ رہے ہوتے ہیں طرف اس کے پھل ہر چیز کے یہ رزق ہماری طرف سے ہے اکثر پہلے جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے بے وقوفوں وہ کسی سفارش کی وجہ سے ہے من تن تخویف دنیا بھی. لاکھوں, ہزاروں کروڑوں ہلاک کر دی ہم نے بستیاں جو بات رت معیشتہ شتا نخرے کرنے لگی تھی اپنی معیشت کی بات رت معیشتہ جو نخرے کرنے لگی تھیں اپنی عیش عشرت کے فتل کا ساکے نم او دیکھو دور ان کے ٹھکانے تباہ ہوئے تس کم کلیلہ نہ ٹھہر سکے ان کے بعد مگر کچھ تھوڑے دنوں کے لیے وہ کنہ نہ اور تھے ہم ہی وارث تمام کائنات کے پھر تو کوئی بھی ان میں کا بچے تک نہ بچ سکا مکان ربو کا محل کل او بات یہ ہے اب نہیں مانتے تو نہ مانیں نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا کسی بستی کو بھیج لے اٹھا دے فی آ اس بستی کے صدر مقام پر رسولا رسول کو جو پر پر کے سنا اوپر آیات ہماری وما کنہ مل قرآ اور نہیں ام ہلاک کرنے والے کسی بستیوں کو مگر اس حال میں ہلاک کرتے ہیں آلو ظالمون بستی والے پہلے ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنا یہ اس کا خمیر ہے کہ ان الظلم ان الشرك الا ظلم عظیم پہلے شرک کرتے ہیں پھر تکذیب کرتے ہیں پھر عداوت کے اندر لڑائی مچاتے ہیں پھر ہم ہلاک برباد کر دیتے ہیں ووعوتی تم من شیء تزہید میں نہ دنیا پہلے میں اشکال ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آنے کے بعد فوراً تباہ کر دیا جاتا ہے دوسری آیت میں نہیں نہیں پہلے ظلم کرتے ہیں تب ہلاک کیا جاتا رسول کے بغیر حجت واضح نہیں ہو سکتی نا بھائی ماں اوتی تم من تذہید میں من دنیا دنیا کی ناکار جو کچھ دیے گئے تم دنیا کے معاملات سے وہ نرا گٹیا قسم کا نفع ہے یاتی دنیا کا اور دنیا کی صرف یہ ٹھاٹھ باٹھ ہے وما عند اللہ خیر وابقا اور جو کچھ تیرے اللہ کے پاس ہے وہ نری خیری خیر ہے وابقا ان مت ہے افلا تاکلون کیا بلا تم عقل افا بھلا یہ بتاؤ بھلا حسنا کا یعنی بہتری کا وعدہ کیا فولا کی پس وہ ملنے والا ہے اس حسن کو کمن کیا مثل اس کے ہو سکتا ہے جس کو نفع اٹھانے دیا ہے ہم نے گٹیا قسم کا پھر ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو حاضر عدالت کیا جاتا ہے ملزم کی حالت میں وہ یوم یونا پھر تخویف اخروی جس دن بلائے گا اللہ ان کو اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک جن کا تمہیں گمان تھا وہ کہیں گے جن پہ واجب ہو چکا ہوگا حجت عذاب کی حق الح مل کا لو واقع الحم مل کو لو ہک دونوں سے ہی حق کا لہ جن پہ ثابت ہو چکا ہوگا عذاب میرے عذاب والے حجت وہ کیا کہیں گے او ربانہ ہاؤل اغوینا یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اغوینا ہوں گمراہی کی کھائی میں ڈالا تھا ہم نے ان کو چونکہ غوائنا ہم خود گمراہ تھے کافتالی لیا کماغنا چونکہ ہم خود گم رہے تبرا انا الیکا اب ہم بالکل بیزار ہوتے ہیں طرف تیرے تبرا انا الیکا اپنی معبودیت سے بیزار ہو کے تیری طرف ہی سارا الٹاؤ کرتے ہیں ماں کانوانا د البتہ شیطان جو تھے وہ ہماری بنا بنا کے ان کو اکسایا کرتے تھے وہ پوجتے تھے ان شیطانوں کو مگر ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم انہی شیتانوں والی دعوت کو آگے پھیلایا کرتے تھے وکیل شرکا کام پھر کہا جائے گا بولا اپنے شریکوں کو وہ گندے اور چنگے پونے سارے پیر مولوی جن کو تم شریک کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ فدا ہم بلائیں گے ان کو فلم یس تجیب بس نہیں جواب دے سکیں گے ان کو کیوں نہ دیں گے کیوں نہ دے سکیں گے واؤ تھالی لیا وا راہ ابل چونکہ دیکھ چکے ہوں گے اللہ کے عذاب کا بھڑکارا لو ان کا نو پھر وہ لو ان تمنا کریں گے اور جس کو المرسلین کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو امیت الحم العبا او تو گم ہو جائیں گی اوپر ان کے امبا وہ ساری کٹ ہوجتیاں یوں میں دن اس دن فہم لا یتسالون ایک دوسرے سے پوچھ کر بھی جواب نہیں دے سکیں گے لا یتسالون ایک دوسرے سے پوچھ کر بھی جواب نہیں دے سکیں گے اما منتابا پس وہ بندہ جو شرک و کفر کرنے کے بعد توبت ہو گیا ایمان لے آیا دل سے صالحن پس امید ہے یکون من مینلفل ہوگا وہ بالکل کامیاب ہونے والوں میں سے امید یہ مخاطبین کو تشریح کے لیے لفظ لایا جاتا ہے اللہ کو تو یقین ہوتا ہے اور ابو کا یشا و اصل دعویٰ جو موس علیہ السلام سناتے تھے وہی دعویٰ تم بھی بہادر ہو کے پہنچاؤ اور ابو کا تیرا رب ہی بناتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور تیرا رب کا ما یشا اور تیرا رب ہی بنی ہوئی سے چن لیتا ہے جس کام کے لیے جس کو چاہے یختار ایک اختارا کا معنی ہوتا ہے ارادہ ارادہ کرنا ایک اختارا کا معنی ہے انتخاب کرنا یہاں ارادہ کرنا نہیں یہاں انتخاب ہے انتخاب ہوتا ہے چیز اگر پہلے بن جائے تو اس سے انتخاب کیا جائے اللہ فرماتے ہیں ربوں کا تیرا رب ہی بناتا ہے جو کو چاہتا ہے اور تیرا رب ہی بنی ہوئی چیز سے جس کو جس کام کے لیے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اب محمد الرسول اللہ کو اس نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا جو بنائی ہوئی چیز تھی یہ اختیار تیرے رب کے اندر ہے ماں کا نالم الخیارہ نہیں ہے ان کے معبودوں کے لیے کوئی رتی برابر بھی اختیار یا لہم خطاب جن سے انسان کو ہے پوری مخلوقات انسانے کو کوئی اختیار بھی نہیں خیارہ یعنی انتخاب کا بھی ارادے کا تو اختیار ہے نا اختیار مانا ارادہ جو ہوتا ہے اس کا تو اختیار بندے کو اللہ نے دیا ہے نا اپنے ارادے سے اپنے خود منشا سے وہ ارادہ کر سکتا ہے برائی کا یا اچھائی کا معلوم ہوا ما کا نلحم الخیارہ میں خیارہ کا معنی انتخاب ہے یعنی انتخاب کا حق بھی کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کر لینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے ماں کان الم اللہ تعالا مایو شریقوں اللہ شریقوں سے پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بگڑی بنا دے خواجہ یا کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز ہمارے لیے منتخب کرو اے آکا جی یا خواجہ جی بالکل جھوٹ بکتے ہیں بارو کا یا کنو پھر ہسرا گیا تیرا رب ہی جانتا ہے پہلے تھا تصرفات الہیہ اب علم البو کا یا علم تو کنو سدور تیرا رب ہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے اور ظاہر کرتے ہیں جب دو کمال اللہ کے ثابت ہو گئے عالم لکل بے بھی وہی اب نتیجہ کیا نکلا وہو واللہ لا الہ اللہ اللہ وہی اللہ ہے جس کے بغیر لا کوئی نہیں لہو الحمد فل اولا واخرا اسی کے لیے ہے کار سازی کی صفت بگڑی بنانے کی سفتیں اس دنیا میں بھی واخرہ اور آخرت میں بھی والا ہو جو حکم اسی کے ہاتھ میں آئے حکومت ہر کسی کا فیصلہ کرنا چاہے شریف فیصلہ ہو یا تقویمی فیصلہ وائی تر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب دلیل اقلی اللہ من اعتراف یعنی مشرک بھی تسلیم کریں جس دلیل کو سبیل ال یا یا لکھو دلیل اقلی اے ترافی تم انجا تو فرما دے اخبرونی انجال اللہ علیہ بتاؤ تو صحیح اگر بنا دے اللہ پر تمہارے رات کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے کون ہے الہ سوائے اللہ کے جو لے آئے گا تمہارے پاس بزیا روشنی دن کی کون ہے افلا تسمعون کیا تم دل سے نہیں سنتے کل ارائے تمہار دلیل اقلی افی نمبر دو تو فرما دے خبر دو مجھے بتاؤ تو صحیح اگر بنا دے اللہ تعالیٰ اوپر تمہارے دن کو قیامت ہمیشہ کے لیے قیامت مت تک کون علا سوال اللہ کے لائے تمہارے پاس رات کو تسکنفی جو سکون پکڑتے ہو اس کے اندر افلا تب سے رو کیا تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے کہ تم تصدیق کرو ہماری اکلی بتلک ومن رحمت ہی جال کو مل اس کی رحمت سے ہے جو بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو لسکن تاکہ سکون اختیار کرو بیچ کے اور تاکہ تلاش کرو اللہ کا فضل اللہ کا مال دیا ہوا لَكُم اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یوم تخویف کا اعادہ جس دن بلائے گا ان کو کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تمہیں گمان تھا اور یہ کہہ کر نظانہ من کو شہیدن پھر حاضر کریں گے ہم نظہ کھینچ لیں گے حاضر کریں گے ہم ہر امت سے اس کا رسول گواہ شہیدن اس کا رسول گواہ اور ہم کہیں گے ہاتھوں برا نہ لے آؤ اپنی دلیل کوئی فعال اس وقت یقین ہو جائے گا ان کو کہ سچ تو نا اللہ کے حصے میں گیا ہے افترو اور بھاگ جائیں گے ان سے وہ سارے جھوٹ موٹ جو گھڑا کرتے تھے ان کارو نمن قوم موسا تخویف دنیا بھی اور تصحیت دنیا سے دور رہو مقصود نہ بناؤ تحقیق تھا موسا کی قوم سے فبغا پھر مستی کرنے لگا اوپر ان کے بغاوت کرنے لگا اوپر باغیا نہ حملے کیا کرتا تھا کہتا تھا اور تم میرے غلام ہو میں تمہارا شردار ہوں کیوں میرے پاس مال و دولت ہے تم بالکل غریب مزدور کمی قصبے ہو اس لیے بغا علیہم وہ چہائی کرنے لگا اوپر ان کے بغاوت کر رہا تھا اور کیوں؟ وَا مِنَ لیا کیوں بغاوت کی چونکہ دے رکھا تھا ہم نے اس کو میں نل بڑے خزانے وہ خزانے ماں وہ خزانے جو تاکیق چابیاں اس خزانے کی لتنو او اس جھکا دیتی تھیں بال اس باتے گرد ایک ٹولی کی جو بڑی طاقتور ٹولی ہوتی طاقتور ٹولی مل کے بھی اگر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تو ان کی گردنے بھی جھک جاتے تھے جاتی تھی کالو کو جس وقت اس کو اس کی قوم کہنے لگی لا تفرا اپنے آپ سے باہر نہ آ لا تفرا اپنے آپ سے باہر نہ آ خوشی میں ان اللہ لب الفرحی اللہ نہیں پسند کرتا نہ حق اپنے آپ سے باہر آنے والوں کو و ت گے حاصل کر بیچ اس مال کے جو دیا ہے اللہ نے تجھ کو دار آخرت کو حاصل کر ولاب کا محنت دنیا اور نہ بھول جا اپنی موت کا حصہ دنیا میں وہ آ اور لوگوں سے سلوک کیا کر جیسا کہ اللہ نے تجھ سے حس سلوک کیا ہے ولا تب گل فساد اور نہ تلاش کر فون مجھے تم نصیحت کرنے والے ان تی تو اللہ علی میں تو یہ مال جو دیا گیا ہوں اوپر اوپر اس علم کے جو میرے پاس تھا مسٹری میرے پاس میں خود سونا بنا سکتا ہوں میرے پاس تو علم مال دولت کی فراہ ہے ایک ساتھی یہاں آیا تھا وہ تفصیل پڑھنے کے لیے ترجمے کے لیے وہ کہا کرتا تھا میں جی انشاءاللہ توحید کا کام کروں گا ایسا کروں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا حضرت آپ ہمارا دل تو چیر کے نہیں دیکھ سکتے میں اب جتنی قسمیں اٹھاؤں آپ یقین نہیں کریں گے میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں واپس جا کے مشرقوں کے پرکش اڑا دوں گا اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ثبت اللہ اقدامکم سونا بنانے کا طریقہ سمجھا آپ کے پاس چونکہ علم ہے کیمیا گری کا اس لیے آپ میسٹری کے ماہر ہیں مجھے پتہ چلا ہے اور آپ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو یہ بات بتا رہے تھے بہرحال آپ ایسا کریں ضرور مہربانی کریں میں بڑا غریب آدمی ہوں کسی سے بھیک نہ مانگنا پڑے چلتے چلتے بہرحال رکا پڑ لیا میں نے پھر اتنی ضرورت تو نہ ہوئی اس کا نام اس نے نہیں لکھا بہرحال میں اندازہ لگا آ گیا کہ وہی کس کھانے والا ہے جو کہتا تھا میں اللہ کی توحید بیان کروں خیر اس کے بعد چلتے چلتے اس نے سا آمنا سامنا بھی ہو گیا بڑی آجدی کے ساتھ وہ کہنے لگا جی ایسا کریں ویسا کریں خیر بہرحال ماحول گزر گیا پھر یہاں سے چلا گیا چلا جانے کے بعد آج کل وہ تعویذ فروشی کا کاروبار کرتا ہے اتنا لمبا ترنگا یعنی تعویذ فروشی کا کاروبار ہے کہ وہ میرے سننے میں آیا ہے کہ اس نے کہا تھا میرے بارے میں کہ ان کو دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں ان کا چہرہ دیکھوں آہ, نہیں نہیں وہ ادھر پچھلے دنوں وہاں میاں والے میں جلسہ ہوا ہے اجتماع تھا بہت بڑا تقریباً چھ سات ہزار کا ہوگا اجتماع تو مجھے پتہ نہیں چلا بہرحال وہ اتفاقا جب وہ اٹھ کے جا رہا تھا نا دوران تقریر کے اتفاقی میری نظر پڑ گئی میں نے پیچھے سے اس کو پہچان لیا بھی. یہ ہو جو کہتا تھا کہ اب ان کی شکل پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جتنی دیر جلسے میں بیٹھا رہے آخر اس نے میری شکل تو, تو بات دیا. یہ وہی علم کی ہے جو اس قارون کو تباہ کر دیا تھا جس طرح وہ ہمارے ساتھی کو تباہ کر دیا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ وَلَا عِلْمٍ عِنْدِ دیا گیا ہوں ایسا علم جو عِنْدِ میرے ذاتی اپنے پاس تھا علم ان اللہ کا من قبل ہی من کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی جو ہے ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت بڑی امتوں کو من اشد و من ہو کن وہ جو اس سے بھی زیادہ سخت طاقت والے تھے اور سخت جمیت والے تھے اکثر و جمع جمیت بھی ان کی زیادہ تھی بندوں کی نفری بھی زیادہ قوت بھی زیادہ اور وایوسنو بے مجرم نہیں پوچھا جائے گا ان جنوب ان کے گناوں سے یہ آج کے جو مجرم ہیں ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اپنے گناہوں کی سزا وہ بھی بھگت گئے یہ بھی بھگتے گے ولا ولا یوس الزنو بےحمل مجرم فخارا جالا کم دوسرا مانا بھی ہو سکتا ہے بعض مفصری نے کیا ہے ولا یوس ال مجرم نہیں پوچھا جاتا مجرموں کے گناہوں سے اس پکڑ کے وقت جب ہم پکڑا کرتے ہیں پھر مجرموں سے یہ نہیں پوچھتے تم نے کتنے گنا کیے تھے کہاں کہاں کیے تھے کیسے کیے تھے یو نہیں ہوتا ہر ہزارہ قوم ہی فیزین بس نکلا ایک دن اپنی برادری کی محفل میں فی تھی اپنی شان ٹھاٹ کے ساتھ بزی نتھی اپنی شان ٹھاٹ کے ساتھ کہنے لگے وہ لوگ اس کو دیکھ کے جب آ رہا تھا وہ لوگ جو بچارے دنیا کو پسند کیا کرتے تھے کہنے لگے یاد تالانہ ہائے افسوس کاش کے ہمارے لیے بھی ایسے ہی دنیا ہوتی جس طرح दिया دیا گیا ہے انہو لذو ح تاکہ وہ بہت بڑے بہت بڑے حصے والا ہے دنیا داری میں بقال علم اور وہ کہنے لگے جن کو علم دیا گیا تھا او تمہارا معاوضہ اللہ کا بہترین ہوتا ہے پر اس کے لیے جو ایمان لائے مل اچھے کرے بلاج لکا اور نہیں دیا جاتا اس معاوضہ کو الصاب رو مگر وہی لوگ جو اپنے آپ کو تھام کے رکھتے ہیں دین داری میں تھام کے رکھتے ہیں دنیا کی حواس نہیں کرتے دنیا اگر دے دے تو جی بسم اللہ اگر نہ دے تو مقصود ان کا ہوتا ہے اصل دین پہ عمل کرنا اور یہ قانون الگ ہے جو اپنا مقصود زندگی دین کو بنائے اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے دنیا اس پہ عاشق ہو جاتی ہے برطے کہ وہ دنیا داری کی حواس دل میں نہ رکھے دین کو اگر اصل مقصود بنائے تو اللہ کریم کا قانون ہے کہ دنیا خود بخود کھینچی چلی جاتی چنچے دسا دیا ہم نے اس کو وبار اور اس کے گھر کو بھی الرز زمین میں دیا ہم نے نیچے بس نہیں تھا اس کے لیے کوئی ٹولی جو امداد کرے اس کی سوائے اللہ کے ورے اللہ کے اوکے اور نہیں تھا وہ خود بخود اپنا انتقام لینے والا نصرت کرنے والا وہ اصب اللہ تمنا مکان بال وہ لوگ جو کل کو تمنا کر رہے تھے کہ ہاں ہمیں بھی ایسا ملتا وہ کہنے لگے وائے کا ارے یقینی بات ہے تشبیح انا یہ کاف تشبی کا انہ اسم مشبہ بالفعل ہے نا جب یہ وے کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا وائے ارے یقینی بات ہے ارے یقینی بات ہے اللہ ہی زیادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے یہ کلمہ تنبیہ کا ہو جاتا ہے نا جب کسی کو اس سے خطاب کرتے ہیں ارے ایسا کام کرو فلاں کام کرو گویا جب وی کا لفظ مل جاتا ہے تو یہ کاف تشبیح والا اور انہ مشبہ بالفعل اللہ مل کے یہ سارے تنبیح ہوتی ہے کسی کی غلطی پہ تنبیح کرنے کے لئے ہاں لَوْ لَا أَمَّنَّ ام اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بنا اگر نہ ہوتا یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہمیں بھی دسا دیتا وَيْكَا أَنَّهُ لا يُفْلِعُ الْكَافِرُونَ ارے یہ بھی یقینی بات ہے کہ قتن کامیاب نہیں ہوتے دونوں جہانوں میں کافر لوگ تلک کا دار آخرا بشارت بشارت اور تخفیف کا جائے گا کل ربی عالم من جاء ہدا اس لیے آپ تسلی کے ساتھ فرمایا کریں میرا رب بھی زیادہ جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت کے ساتھ آیا اور اس کو بھی جو زلال مبین میں ہے کلم کھلی گمراہی میں آپ کو پھر تسلی دی جاتی ہے بہادر ہو جائیں آپ تسلی بھی اور تشریح ل بھی آپ کو پھر تسلی دی جاتی ہے سنو نہیں تھے آپ امید کرتے اس بات کی کہ یلکا کا کتاب کہ ڈالی جائے آپ کی طرف کتاب مگر رحمت ہے تیرے رب کی فلا تک ظہیر الفر اب آپ کافروں کے امدادی مت بننا کیا مطلب آپ کو جو یہ قرآن مقدس اور رسالت دی ہے اگر آپ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو یہ بھی کفر کی امداد ہے اللہ تکو نن ظہیر کافرین کافروں کا آپ ظہیر اور امدادی نہ بنیں اللہ کی توحید بیان نہ کرنا یہ کفر کی تائید ہے کفر کی کیا ہے تائید ہے خاموشی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم اپنا ایمان تو بچائے ہوئے ہیں البتہ کمزور ہیں بول نہیں سکتے کمزور جو ہو بول نہیں سکتے تو پھر اپنے منہ میں لگام چڑھا لیں لگام چڑھ جائے گی نا پھر آپ پہ آدمی دوسرا سوار ہو جائے گا آپ کی لگام کو جھٹکیاں دے گا نا آپ کی باتیں پھٹ جائیں گی اس وقت آپ مجبوری کا یہ فکر کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجبور تھے بول نہیں سکتے تھے وہ ٹھیک ٹھاک زبان بھی ہے کھاتے بھی آپ تین تین گدھوں جتنا ہیں اور ڈیکار بھی نہیں لیتے اچھا خاصا کھانے کے باو کہتے ہو جی ہم بول نہیں سکتے نہیں نہیں اللہ فرماتے ہیں لا تکونن ظہیر ال کافرین میرے عجیب رسول میرے نجیب الطرفین رسول میرے عجیب الحاشیتین رسول امام الحرمین رسول آپ کو دونوں حرموں کا ہم نے اقتدار دینا ہے اور دینا اس قرآن کی وجہ سے ہے قرآن مقدس آپ کو دیا ہے آپ پڑھیں بھی عمل بھی کریں اور پھر آپ کو اقتدار اعلیٰ کی طرف لائیں گے بھی صحیح شرط یہ ہے کہ فلاح تک لل آپ کا کی امداد نہ کریں یہ تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا اور اللہ کے قرآن کا واز نہ کرنا یہ کہنا کہ جی ہم مجبور ہیں یہ نہیں پھر جی ہم بندے نہیں سور ہیں جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو معاف نہیں کیا اور کون ہے جو جی میں مجبور تھا پھر بھوک اور اطلاع محمد الرسول سے زیادہ کس کو آئے گی جس کے گھر کے چولہے میں ایک ایک مہینہ تک آگ بھی نہیں جلتی تھی جن کے اپنے کرتوں پر چودہ چودہ پیون کاریاں ٹاکیاں لگی ہوتی تھی چمڑے کی جن کو پہننے کے لیے جوتا نہیں نصیب ہوتا تھا جن کو مسکرانہ ساری زندگی نصیب نہیں ہوا اتنی آزمائشوں کا حامل اور کون ہے جو برداشت کرنے کے باوجود پھر بھی اپنے دانت بھی تڑوا دیتے ہیں مگر اللہ کی توحید بیان کرنے سے خاموش نہیں ہوتے جو مولوی کہتا ہے یا پیر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں اپنا ایمان تو خدا کی قسم ہے مردے نہیں سنتے مگر میں بیان نہیں کرتا کہ فساد مجھتا ہے اس جیسا بلّہ جہان میں کوئی دی جب بے حیا اور بے ایمان بلّہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاک تغم نے ساری زندگی غلط کاری پہ نعوذ بلّہ گزاری ہے اللہ نے تو ایک دن کے لیے بھی نہیں کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں بلکہ کہا ہے فسدا بما۔ آپ بالکل رڑے ریٹ پہ نگے نیتر بیان کرے مسئلہ اس کے اندر کوئی جچک محسوس کرنے کی گنجائش بھی نہیں اس لیے فلا تکون اتنا یہ نہیں کہ خود آدمی کافروں کے ساتھ مل کے اور ان کو ہتھیار بھی دے جس طرح یہ حرام کا نتخا کر رہا ہے یہ مشرف صرف یہ نہیں ظہیر عل کافرین کافر کی امداد میں یہ بھی آتا ہے کہ کفر تو سر پہ چڑھ کے رینگ رہا ہو اور یہ چپ ساتھ کے بیٹھا ہو اللہ کے حلوے مانڈے کھاننے والا گہیرا سور یہ سی بات نہیں ہے اگر کفر اگر سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے تو پھر اس آدمی پہ فرض ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے نہیں اگر خاموش ہو کے بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو یہ اسلح بھی دے رہا ہے ہتھیار بھی دے رہا ہے موقع بھی دے رہا ہے اس کو اپنے علاقے کا بلاک بھی دے رہا ہے وہ اس کے گھر میں آ کے اپنا کفر بیان قر بیان کرتا ہے مگر اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتی اس لیے ہتھیار دینا کافر کو اس کے ساتھ مل کے اتحاد کرنا یہ بھی کافر اور خاموش ہو کے بیٹھ رہنے والا یہ بھی کافر ہے بلا یسودن کا ان آیات اللہ نہ روک رکھے آپ کو کوئی چیز بھی اللہ کی آیات بیان کرنے سے اللہ کی آیات کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے آپ میں ان آیات اللہ اللہ کی آیات بیان کرنے میں باد ان ضلعت علئے کا بعد اس کے اتاری جا چکی ہیں آپ کی طرف ودو الہ رب کا ہم پھر کہہ رہے ہیں دعوت دیتے رہو توحید کی بلاتے رہو اپنے رب کی طرف ولا من اگر دعوت نہیں دے گا تو کون بنے گا اب یہ جو کہا جی میں تو بڑا موید ہوں بڑا توحید والا ہوں جی میرا عقیدہ بالکل مولوی جی بالکل تمہارے والا عقیدہ ہے بس صرف اتنی کمزوری ہے آپ کو اللہ نے گھر کا دیا ہے آپ اپنے گھر کا کھاتے ہیں ہم موتاج فقیر آدمی ہیں محتاج فقیر ہو تو پھر ٹٹی کھا لیا کرو ویسے گزارا نہیں ہوتا تو حیا نہیں آتا بے حیاؤ اللہ کریم کتنے مسائب کے باوجود پیغمبر کریم کو کیا حکم دے رہا ہے آپ کو بھلا یس کا ایمان سے بتاؤ یہاں روکنے والی چیز کا ذکر کوئی نہیں رکاوٹ والی چیز کا عموم ہے اس لیے اس مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے تاکہ تعمیم مراد ہو حضف المفعول یوجب جب جہاں مفعول کو ذکر نہ کیا جائے وہاں تعمیم مراد ہوتی ہے اجماعی مسئلہ ہے یہاں کون روکے اس کا ذکر کوئی نہیں کوئی رکاوٹ ہو کسی کے